السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت مفتی صاحب محسرم علین بھائی اور سبھی حاضرین اسمولی محفل کے جناب پرل سیون ایٹ سکس بسم اللہ کے موتی جناب انہوں نے جو ہے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں بہت ہی سلام عرض کیا ہے ان کی طرف سے حضرت صاحب اور سبھی حاضرین محفل کو بسم اللہ کے موتی کا سلام حضرت صاحب ان کا سوال یہ ہے کیا عورت کو عورت جب وضو کرے کیا اس کا سر پر دٹا رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے براہ کرم اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی ہمارے سچے موتی بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ نے سوال بھی سچے موتیوں والا ہی کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں غیر محرم کوئی ہو وہاں तो وضو کرتے ہوئے عورت کا چہرہ ننگا قطر نہیں ہونا چاہیے اور جہاں کوئی غیر میرم نہ ہو وہاں اگر سر نگا ہو جائے تو وضو میں کوئی متا نہیں بنے گا غیر میرم کے سامنے سر نگا کرنا حرام ہے لیکن آج کل تو آپ کو میرے بھائی پتا ہے نا چلہ ماشاء اللہ ہزار میں سے ایک دو عورتیں ہوں گی جو غیر مر محرموں کے سامنے سر کو ڈھاند کر چلیں وغیرہ سب بازاروں میں شاء اللہ ویسے تو دبٹے کا رواج ہی اتر گیا چلا گیا اور جو دبٹہ لیتی ہیں وہ بھی کچھ نے گلے میں ڈالا اور کچھ اتنا بریک ہوتا ہے جو سر پہ لیتی ہیں وہ بھی نہ لینے کے برابر ہے فیشن کے طور پر ہے وہ بھی پردے کے طور پر نہیں رہا تو شریعت کا تو دیکھیں یہ حکم ہے کہ گھر میں اگر وضو کر رہی ہے تو سر پر مسا بھی کرنا ہے تو اگر غیر محرم دیکھ رہا ہوگا تو وضو نہیں ہوگا ناجائز ہے ہاں اگر غیر محرم نہیں ہے تو پھر اگر دوپٹہ جو ہے وہ مسا کرتے ہوئے پیچھے گر گیا تو وضو ہو جائے گا